بس اللہ صحمہ اللہ علی محمد, آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامین برادران خواران صاحب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درست کتاب دعوت شریف میں سندر نمبر 733 سو تینتیس پبلک تین ہے تین شریف کی شروع سابطہ کے درست تعزاد اور تین اوراد پچہتر اوراز فتحیہ کے درست ہے اورا فضی میں ہم لوگ آسما میں سے اس مقدس نمبر انتیس یا بشیرو کے بارے میں اور یا بشیر میں ہم اس کا تیسرا جو ہے مطالب تیسرا عنوان کہ پہلا عنوان جو ہے لوگ معنیٰ تھا دوسرا البشیر قرآن پاک میں عنوان سے تھوڑا گفتگو کہ ابھی تیسرا جو البشیر جل جلال کے فیوض و برکات اس اس مقدس کے فیوض و برکات کے حوالے سے چورا چند نکات اور کے کی پہنچا رہا ہوں فرماتے ہیں نمبر ایک آسمائے باری تعالیٰ میں یہ اسم جمالی ہے جمالی خصوصیت کا ہے اس کے عدد تین سو دو ہیں اس کا اب جد کبیر کے لحاظ سے اس کے عدد نکالیں تو تین سو دو بن گیا نمبر دو جو, جو کوئی اس اسم کو فجر کی سنتوں فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان فجر کی سنت پڑھنے کے بعد فرض کے درمیان فرض پڑھنے سے پہلے ایک سو بار روزانہ پڑھا کرے ہاں جی فجر کی سنت سوک نماز سنت پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے بیچ میں ایک سو بار روزانہ پڑھا کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ خاص عنایت ہوگی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوگی یہ توضیع جو ہے یہ فیض و برکت کہ جو کوئی جو ہے سانجے نماز فجر اور فجر کے ٹائم میں جو ہے فرض کی سنت اور فرض کے درمیان میں سنت ختم ہونے کے بعد یا بسیر یا بسیر سو مرتبہ ہمیشہ پڑھا کریں تو اس کا فیض فور برکت یہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوگی اس بندے پر یہ فیض جو ہے کتاب شرح اوراد فتح کی سبن نمبر ایک سو پانچ اور دوسرا ہیرز سلیمانی جو تعویزات کتاب ہے اس کی سمند نمبر ایک سو پر ہے اور, اور فیض برکات نمبر تین یہ جو کئی اس, اس مقدس کو جمعہ کے دنوں میں جمعہ کے دنوں میں دن کو کثرت سے پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ خاص عنایت خاص عنایتیں اور رعایت اس کے شامل حال ہوں گے مت مطلب جوشات جمعے کے دن جو ہے ہن جنوں میں جمعہ کے دنوں میں رات مراد نہیں ہے جمعہ کے دنوں میں کثرت سے پڑھا کریں اس مقدس کو یا بصیر کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تو اس بندے پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں اور رعایت اس کے شامل تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالی کی خاص عنایتیں اور رعایت اس کے شامل حال ہوں گے یہ جو ہے خاص یہاں بھی خاص عنایتیں خاص خاص سے یا بشر قدر سے یہ فیض برکت کتاب مصباح کبھی کے صفحہ نمبر چار اور اکسیر الدعوت کے صفحہ نمبر تین سو ستارہ پہ تو یہ خاص جو ہیں عنایتیں مادی وظاہری بھی ہو سکتی ہیں دنیاوی کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص عنایت و لطف کرم سے اس کے دنیاوی مشکلات و مسائل پریشانیاں وغیرہ دور کریں اور معنوی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نگاہ کرم سے اسے اعلیٰ مانوی مقامات نصیب کریں عبادتوں میں خضو خوشو ہاں جی اور آجزی آ جائیں اور روحانی سکون نصیب وغیرہ ہو رہو. وغیرہ جو ہے یہ دونوں قسم کے فوائضات کیونکہ اس میں خاص عنایتیں پھر میں اس سے توضی نہیں کی تو بندہ نے اس کی تھوڑی سی توجہ والوں کو وہ عنایتیں کیا ہو سکتی ہیں تھوڑا توجہ دیا یہ بندہ کی طرف سے یہ توضیع اور اس مقدس کی جو ہے خوج و برکات میں سے چودھا یہ ہے چوتھا جو کہ اس اس مقدس کو کثرت سے پڑھا کرے یا بسر یا بسر تعداد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مخفی چیزوں کو دکھائے گا وہ چیزیں جو لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں فرماتے ہیں مافی چیزوں کو دکھائے گا اور اسے عام لوگوں سے مخفی چیزیں نظر آئیں گے جی بہت بڑی بات ہے یعنی ہاں جو آدمی اس اس مقدس کو کثرت سے وضفہ کرتا رہیں تو اللہ تعالیٰ اسے مخفی چیزوں کو دکھائے گا اور اسے عام لوگوں سے مخفی چیزیں نظر آئیں گے بس شروع یعنی دیکھنے والے کے معنی میں تو اس کو بھی اللہ خاص چیزیں دکھائے گا جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ خصوصیت اور اس کے بعد والے خصوصیات دونوں کتاب ایک و دعوت میں ہیں اس کے نمبر تین سو ستارہ پہ نمبر پانچ جو کئی شسم مقدس کی کثرت سے ویر کرتے رہیں اور وہ صحابی حال صادقہ ہو ہاں وہ سادہ سچے عبادت گزار سال انسان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو خلوص دل سے پکارنے والا اور خلوص دل سے اللہ کی بندگی کرنے والا ہو تو اس پر اس کے دینی و دنیاوی کوئی بھی امر معافی رہے گا وافی نہیں رہے گا کوئی بھی امر معافی نہیں رہے گا اسے اللہ جو اس کے دینی و دنیاوی ہر چیز پر بصیرت و آگاہی دے گا بہت بڑی فضلت ہے ہاں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو اللہ تعالی اس کے ہر چیز پر جو ہے بصیرت و آگاہی دے گا اور یہ حوثیت جو ہے دونوں حوثیت کتاب اکسر الدعوت کے سفر نمبر تین سو ستارہ پر نمبر شی جو کوئی اس میں سمیع ان, ان ہاں سمع اور بصیر جو ہے اس مخصوص نقش صورت اس مخصوص نقش کے نقش جا ہے اس مخصوص نقش کی صورت اس وقت اپنی انگوٹھی پر نش کریں سمیع اور بشیر دونوں جب صورت شرح میں ہو صورت شرح میں ہو پھر یعنی بارہ سے پہلے پھر اس اس انگوٹھی کو پہن کر دیکھیں دیکھ سین کر رکھیں تو وہ جنات کی باتیں بھی سنیں گے اور ارواح اس کے حکم کے تحت کرے گا ان دونوں آسما کا نقش یہ ہے یہاں ایک اکلی کتاب ایک دعوت کے حوالے سے وہ نقش میں ہم لوگوں کو سین کروں گا جس میں خوشن نمبر چھ میں جو ہے اس مقدس کی خاص خصوصیات ذکر فرمایا ہے پھر ساتواں کے جو کہیں اس میں مقدس بصیر کے نقش کو گول کر ہاں آن جی آنکھوں پر لگا دے اس کو لکھ کر گول کر چین سے گول کر جو ہے آنکھوں پر لگا دے آنکھیں روشن رہیں گے اور کسی کو آنکھوں میں بنائی میں مسئلہ ہے تو اس مقدس کو لکھ کر جو ہے نا تو آپ سامنے ایک نقص نقش دیا ہوا ہے ہندوسے میں ہاں وہ میں کو سینڈ کر دوں گا تو ہندوسے میں لکھا ہوا پہلے والا جو ہے سمیع بشیر کے حروف میں لکھا ہوا ہے یہ ہندوست میں لکھا ہوا ہے بیچ میں بشیر کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے تو یہ نقش جو ساتواں ہیں جو کوئی اس اسم یعنی اس اس عسم بشیر کے نقش کو گول کر اس کو پانی میں پگھلا کر آنکھوں پر لگا دے آنکھیں روشن رہیں گے نقش یہ کہ یہ جو ہے ساری کتاب جو ہے کی صفحہ نمبر ایک پر ہے یہ نقش پہلا والا جو ہے نا وہ شروع دعوت میں تھا اور ابھی یہ حرج سلیمانی جو آنکھوں کی علاج کے لیے ہیں سلم میں ہیں یہ ہندسوں میں لکھا ہوئے چار خانے اوپر نیچے دونوں طرف سے ہیں اور یہ کل سرز سلیلم میں یعنی اس نقش زعفران کے پانی سے دوہ کر نقش کو جو ہے زعفران کے پانی میں دوہ کر آنکھوں پر مالا کریں تو آنکھیں روشن رہے گا بس اس نقش کو جو ہے اس نش کو زعفران کے سائے کی طرح سے لکھیں ہاں لکھ کر جو پھر اس کو دوہ لیں زعفران کے جو ہے پانی میں دوہ کر مطلب یہ جو ہے زعفران سے اس ناس کو بن لکھ بنائیں لکھیں کاغذ پہ زعفران کے سائے سے پھر اس کو دوھ کر جو ہے آنکھوں پہ لگائیں تو اس کی آنکھیں جو ہے ٹھیک ہو جائیں تو اس طرح یہ سات جو ہے اس مقدس کے انتظارات کے دعووں میں لکھا ہے اس مقدس کی چند خویزات اس عسم مقدس کی خویز و برکات کے بہر اللہ ساحل سے بحر اللہ ساحل میں سے ہاں ایک قطرہ کی مانا نہیں ہے کیونکہ یہ اسم مقدس اللہ تعالیٰ کے صفات ذات اور ثبوتیاں میں سے ہے اللہ اضل سے بشیر ہمیشہ بصیر رہے گا اور اس کے ذات کا ذات کے صفات ذاتیہ میں سے اللہ تعالیٰ کی جن کی خاص اہمیت ہے نیز اللہ تعالیٰ اسی صفت بشیر سے ازل سے موصوف ہے اور ابد تک جو ہیں ہاں جی اور ابدی اور ازل سے موصف ہے اور ابد تک موصوب رہے گا اور پوری کائنات کی نگرانی اسی اس مقدس سے فرماتا ہے لہذا اس کے فیوز و برکات یہ چند سطور کیوں کر ہو سکتا ہے بظاہر یہی لگتا ہے یہ نو بشر کو اللہ تعالیٰ کے آسمائے ہوشنہ کفیوز برکات سے حقیر سی معلومات ہیں سوائے ان ہنسیوں کے جو اللہ کے خاص بندے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام عیمۂ علیہ السلام اور اولیاء کرام. اللہ تعالیٰ کے تمام صفحات میں انشاہ... اللہ ہے اسی طرح اس صفحت میں بھی اس میں بشیر میں بھی اللہ ہے وہ جو بھی چیز جب بھی دیکھنا چاہیں دیکھ سکتا ہے کیونکہ پوری کائنات اس ذات اقدس کے سامنے کھلی کتاب کے مانً ہے کوئی ایک زیادہ بھی اس سے مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے لہٰذا اس ذات اقدس کے آسما حوصلہ کے فوجات یقین لامتناہی ہیں اور حقیقت میں صرف وہی ذات پاک جانتا ہے یا وہ جسے جتنا علم دے دیں ولاتوں نے بش من المینا شاطر کشم اس ذات اقدس کے علمی خزانے پر کسی کو بھی احاطہ نہیں ہے صرف اتنی میدا کی جتنا وہ آگاہ کرنا چاہیں اور اس نے یہ بھی فرمایا وہ ماوتی تم العلم اللہ کا للہ انسان ہم نے تمہیں تھوڑے ہی علم دیے ہیں لہٰذا یقیناً اللہ تعالیٰ کے جو ہے اسما الحسنہ کی کما حق و مارخت جو ہے ہمارے ہیں اور اس کے خویز برکات کے احاطہ مخلوق سے ناممکن ہے بارہ جو کچھ ہمیں پہنچا اس سے مختصر فویزات آپ لوگوں تک پہنچا اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے بشیر ہونے پر جس طور ذات پر امان رہنامہ پر واجب ہے اس کے بصیر ہونے پر بھی امان رہنامہ پر واجب ہے واجب عقائد میں سے ہے اور کیونکہ اللہ کے صفات ذات میں سے آسمال حوصلہ میں سے ہیں اور اس صفحات پہ میں آپ نے پہلے بھی بتایا این یا علیم ہو یا سمیع ہو یا بشیر ہو جاننے والا یہ سننے والا اے دیکھنے والا ان آسمان حوصلہ کے معنی مفہوم کو صحیح سمجھ کر ہاں ان سے ذہن میں حاضر رہیں دل میں حاضر رہیں کہ اللہ میرے ہر عمل سے آگاہ ہے میرے دل کی سوچوں سے بھی آگاہ ہے اللہ کو میرے ہر بات سنتا ہے اللہ میرا ہر جو ہے حرکات و شکینات دیکھتا ہے جانتا ہے تو پھر انسان گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں ہاں جی انسان کل معصوم ہو جاتا ہے لیکن افسوس ہے آج کے انسان باقی سب کو جانتا ہے لیکن اپنے رب کو نہیں جانتا ہے ہر چیز کی معرفت ہے اپنے رب کی معروفت نہیں ہے ہاں دنیا نے ترقی تو کر دیں لیکن رب کی انہیں کچھ بھی معرفت دی اس وجہ سے دنیا میں یہ فض کو فجور ہیں یہ مظالم ہے یہ ظلم و سطم یہ فض و و ہیں اس وجہ سے اگر معرفات ہوتا تو پھر کبھی اس طرح کی غلطیاں نہ کرتا میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ناسما کے صحیح معرفت اور ان نسما کے معنی مفہوم کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے شرم کرتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا اللہ جانتا ہے اس عقیدوں کو اپنے اندر مضبوط کر کے حقم کے جی گناہوں سے بش کی رہنے کی اور اللہ تعالیٰ کی تمام فرائض پر سختی سے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحی عطا فن